من قال صلامب جی ات من منالمی وہ خالہ موسا علی قومی اور جب موسی نے اپنی قوم سے کہا یا قوم نعمت اللہ علیکم کہ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے اس جائے کم امبیا آ کہ جب اس نے تم میں انبیاء بنائے روکا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا مَالَمْ مِنَ اور تمہیں وہ کچھ جیت دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا پیچھے اللہ سبانا ہوا نے بنی اسرائیل کو اثر واسانا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان میں بارہ سردار مقرر کیے اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز تم نے نماز قائم کی زکات ادا کی میرے رسولوں پر ایمان لائے ان کو تقویت پہنچائی اور اللہ کو تم نے پرد حسن دیا تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے بادوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے دریا بہتے ہیں پھر جس نے اس کے بعد فخر کیا تو یقیناً وہ فی بھی راستے بھٹک گیا یہ جو اب آیت ہم نے پڑی ہے آیت نمبر بیس کہ موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے جب تم نے اس نے نبی بنائے اور تمہیں اس نے بادشاہ بنا لیا اور تم نے وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا اس آیت کا تعلق اسی آیت نمبر بارہ کے ساتھ ہے کہ وہ میساق کے نتیجے میں جب تک وہ لوگ میسحت پر قائم رہے اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا یعنی ان سے عہد دیا اور موسا علیہ السلاط والسلام نے انہیں انعامات الہی کو یاد دلا کر اپنی قوم سے خطاب کیا اور انہیں ارض مقدس واپس لینے کے لیے جہاد کرنے کا تھا ارض مقدس یعنی شام کی سرگرمی یہ کلام کا علاقہ موجودہ فلسطین یہ اس وقت شام کا احساس تھا یہ سارا علاقہ شام کے اندر داخل شامل تھا صورت یوسف میں تقسیم آ جائے گی اس کی کہ کیا کچھ ہوا بہرحال کس طرح مختصر کہ یہ لوگ کنعان میں آباد تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اصحاف اسحاق کے بیٹے یعقوب اب یہ کنانی تھے اگرانی تھے تو پھر جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہ مصر منتقل ہو گئے اور پھر پڑا تو بھائی بھی غلہ لینے پہنچے اناج دینے پھر آ یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے خنوازے کو بلا لیا سارے بھائی بھی اور ان کی مائیں بھی اور یعقوب علیہ السلام سارے پہنچ گئے ادھر تو یہ مصر جا کے آباد ہو مصر میں یوسف علیہ اللہۃسلام کی دعوت کے نتیجے میں یکساں پرستی یعنی ملت ابراہیم پر لوگ آ چکے تھے پھر چلتے چلتے یہ بنی اسرائیل یعنی اولاد یا خوب اسی مصر کے اندر ہی رہے اور معاملہ پھر دوبارہ سے گڑبڑ ہوا خراب ہوا اور لوگ توحید کو یکستا پرستی کو ملت ابراہیم کو چھوڑ کر جی نے حمید کو وہیلا وہ وہ نے نے وہ موسا علیہ سراط و سلام اور فرحون کا جو مناظرہ ہوا اور پھر آخر وہ مصر سے وہ دریائے نیل کو پار کر کے نکل گئے اب یہ واضح سینا میں یہ لوگ تھے مصر سے نکل, نکل آئے تھے وہ کوئی خاص مقام اور جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہ پہ اور وہ رہ رہے تھے بادلوں کا پایا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو ان پر تھے اب ان کو حکم ہوا کہ تمہارا گلی اسرائیل کا یعنی کہ آبائی علاقہ کنعان موجودہ فلسطین اور شام کا جو علاقہ عرب مقدسہ ہے یہ وہ تمہارا آبائی علاقہ ہے اور تمہاری وہاں پر جائدادیں اور زمینیں موجود ہیں تو وہاں جاؤ تو انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تو وہ دوسرا علیہ السلام وہ وعدہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کا اور میسا جو ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بنی اسرائیل کو قائل کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے ابراہیم نبی اسحاق نبی یعقوب نبی اور یعقوب کے بعد موسا علیہ السلام تک مسلسل انبیاء بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری رہا جامع تم ملو تمہیں اللہ نے بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور پھوتی فار ازیز فکر کی جگہ یوسف علیہ السلام کو مصر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا من سرواؤ کسی کے لیے نہیں اترا بادلوں کا تھا کسی کے لیے نہیں ہوا ایسی بادشاہ کسی کو نصیب اور میسکر نہیں آئی جو اللہ نے تم کو دی ہے یا بالکل اغل مقدس اے میری قوم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے ولا ادال اور اپنی پیٹھوں پر پھر نہ جاؤ فضن پر قاطری تو تم فسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے اگر تم پھر گئے ارض مقدسہ یعنی شام فلسطین کنعان فلسطین کے ایک چھوٹے سے علاقے کا نام ہے کنہان کہ یہی سے بنی اسرائیل مسر گئے تھے یہی ان کی آبائی میرا تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی تھی اور توہد میں اس کی صرحتیں آج بھی موجود ہیں اگر اقتصلا کے آٹھویں بعد میں لکھا ہے کہ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے یعنی ملک شام کو کنعان فلسطین اور اس کے ارد گرد کر پورا ملک شام بس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضے میں کر لو جس کی بابت خداوت نے تمہارے باپ دادا ابرہم ارحاد اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد کی نسل کو دے گا یہ استثنا کے آٹھویں باپ میں یہ عبارت ابھی بھی کھول یعنی یہ اللہ سال اعلیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا تو یہ لوگ اس وقت جزیرہ نمایاں سینا میں خیمازان تھے اور ان پر من سلواؤ کر رہا تھا تو ان کو کہا کہ کسی ٹھکانے جا سکو یا جیسے کہتے ہیں کارو یا موسا انہوں نے کہا ہے موسا ان نفیحا قومن جب یقیناً اس میں ایک بڑی زوراور زبردست قوم ہے وہ انا نگد اللہ اور بے شک ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے حتّہ یقروجو مینہا حتّہ کہ وہ اس میں سے نکل جائے فینج بھی نہاخلون تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ہاں وہاں داخل ہو جائیں گے یہ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو بڑے زبردست جنگجو جنہیں جباہین کہا گیا ہے زبردست جنگجو قسم کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں امالفا ان کو کہا جاتا تھا امالیفا کہ یہ بڑے تص آور اور بڑے جنگجو اور زبردست قسم کے لوگ تھے کہتے تھے کہ جب تک آپ کے بوجھ آپ لطیے بوجھ دہ دکھائیں کہ یہ بھاگ جائیں آپ کے بوجھ دے کی بدولت یہ اپنے آپ علاقہ خالی کر کے نہیں نکل جاتے ہم نہیں جا سکتے ان کے ساتھ لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہاں جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ہاں چلے جائیں گے تو جباہرین اس سے خراد ہے زبردست جنگجو لوگ بڑے دیل ڈول والے اسلحے والے لوگ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بڑے لمبے لمبے قد آور لوگ تھے عجیب و غریب قسم کا نقشہ انہوں نے بنا کے پیش کیا ہے ایک کا نام بتاتے ہیں اور جب عجیب یکسانہ اس کے متعلق ہرا ہے کہتے ہیں کہ اس کا جو قد ہے وہ تین ہزار تین سو تینتیس ہاتھ تھا ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ ہوتا ہے تین ہزار تین سو था ہاتھ اس کا قد تھا یہ سارا جھوٹ کا فلندہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد سات ہاتھ نبے فٹ اور اس کے بعد لوگ گھٹ رہے ہیں قد کم ہو رہے ہیں تو پھر اور جب نے اندر تھا وہ تین ہزار تین سو فٹ وہ کیندر سے ہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہیں بارہا ہاں سر مختصر کے جب ہاں قد آور لوگ تھے اور جنگ جو تھے بڑے اسلحے والے تھے اس لیے یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہہ لگے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے کالا جو من نے میرے ان دو آدمیوں نے کہا جو ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے کہا علیہ اللہ نے ان پر انعام کیا تھا دو آدمی ان دو آدمیوں پر اللہ نے انعام کیا تھا ان ڈرنے والے لوگوں میں سے ان دو آدمیوں نے کہا ادو اڑ ہی اُل بابا تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ فاخل تم فتی تم غال جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے وہ اللہ کا تو اور اللہ پر توکل کرو ان ان دو آدمیوں کا ذکر اللہ نے بطور ناگیرا کیا ہے کہ دو بندوں نے کہا کیا نام تھا ان کا اور کیا تھے وہ کچھ وضاحت حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آئی بس دو بندے تھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان میں کچھ پختہ تھے اور ان کو یقین تھا کہ جب اللہ نے وعدہ جو کیا ہے کہ زمین تمہیں دینی ہے تو وہ ظاہر ہو جاؤ آگے زمین تمہارے حوالے کرنا یہ اللہ کا کام ہے فتح تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے لیکن شرط کیا ہے تم جاؤ تو صحیح قالو انہوں نے کہا یا موسا اے موسا ان لد بلا آبادہ اب اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے ماں داموں کی جب تک وہ اس میں ہے جب تک یہ مالکا جبارین وہاں پر ہیں ہم وہاں نہیں جا سکتے کا لہذا تو اور تیرا راب دونوں جاؤ فقات لڑو جا کے وہاں پہ انا ہا ہونا پائے ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہیں پر بیٹھنے والے اب ان تو آدمیوں نے کہا تھا کہ تم ان پر حملے کے لیے بخت دروازے میں سے داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں پتا دے گا اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے داخلے کی دیر ہے دشمن بھاگ جائے گا لیکن یہ دردو لوگ ایسے عجیب تھے کہ انہوں نے ہد سے بھرا ہوا گسا آنا جملہ کہہ دیا علیہ السلام تو اور تیرا رب جاؤ جا کے لڑو ہم تو یہی بیٹھے ہیں بدل کے موقع پر مسلمان لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے جنگ لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی بلکہ وہ تو ابو سفیان کے قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے تھے کہ کافلے پر حملہ کریں گے لوٹیں گے اور ان کا جو و سلمان ہے وہ غنیمت بنا لے اس نیت سے نکلے تھے ابو سفیان نے پیچھے ابو جہل کو پیغام بھیجا اس کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا یہ ارادہ ہے تو ابو جہل پیچھے سے ایک ہزار کا لشکر لے کر لڑنے کے لیے آ گیا اور مسلمان جو ہیں ان کا آمنا سامنا ابو چہل کے لشکر سے ہو گیا وہ ایرے ابو سفیاان بٹ نکلا اس نے پیچھے پیغام بھی بھیج دیا بڑا چالاک آدمی تھا ابو سفیان جاہریت میں بھی مسلمان ہوئے تو ان کے تو پھر اسلام کے بعد کیا رنگ تھے بہرحال اب انہوں نے پیغام بھیجا اور چلاکی کرتے ہوئے راستہ بھی بدل اب اس راستے کا پیچھے پیچھے ابو جہل کا لشکر آیا کہ ہم ہاں ان کا دفاع کریں گے اور اب اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا نکل گیا سورہ فال میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بڑی تفصیل بیان کی اب اچانک مسلمانوں کا مقابلہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہو گیا اس موقع پر بڑی پریشانی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن اس کے باوجود صحابہ صحابۂ کے المام علیہ نے کمال استقامت دکھائی حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بن رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا حض حض کہ اور جاؤ لڑو ہم یہی پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اب کرتے ہیں کہ آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ سن کر ایسے محسوس ہوا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانی ہی دور ہو گئی سی بخاری کے اندر تفصیل سے یہ روایت موجود ہے تو انہوں نے جنگ پر جانے سے ایک تو انکار کیا اور دوسرا کیا کہا کہ موسا علیہ السلام کو تو جا تیرا رب جائے جا کے لڑو پتا ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے تو ان تو موسا علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو, تو فرمایا ربی اے میرے رب انی لا اللہ آخی میں تو صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا ہی مالک ہوں فخر نا بین قوم الفافی تو تو ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان تفریح ڈال دے جدائی ڈال دے اس پر مسا اسلام ایسے بادل ہوئے کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے اختیار میں میری اپنی جان ہے یا میرا بھائی ہے ہارون جو میرا کہا مانتا ہے اور میرے ساتھ چڑھتا ہے باقی ان پر میرا کوئی بخش نہیں یہ ماننے کے لیے تیار تو ہمیں ان لوگوں سے الگ کر دے ایسا نہ ہو کہ گستاخی کی وجہ سے ان پر عذاب آئے تو اس عذاب کی لپیٹ میں ہم بھی آ جائیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی اور نافرمانی پر تل جاتی ہے سرکشی اور نافرمانی پر کوئی قوم تل جائے کہ ہم نے نافرمانی ہی کرنی ہے پھر بڑے سے بڑے جرور قدر انبیاء اور مسلح کی بھی وہاں کچھ پیش نہیں جاتی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا محرمہ ارب عین بے شک وہ زمین ان پر چالیس سال حرام کی ہوئی ہے یسیح فی نہ زمین میں سر مارتے پھریں گے فلا القوم فاطین تو, تو نا فرمان لوگوں پر غام آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی ہند کے بعد بھی یہ تین لگے ہوئے ہیں اوپر اور اربا اینا کے بعد بھی تین لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے ہی سورت بقرہ کے آغاز میں آپ کو دکھایا تھا ذالک کل لا رہی باقی اب فی ہی کی دونوں طرف بھی اسی طرح کے نقطے لگے ہوئے ہیں لا ریبہ کے بعد بھی نقطے ہیں تین اور فی ہی کے بعد بھی تو آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لا ریبہ پر وقف کر لو پھر بھی ٹھیک ہے فی ہی پر وقف کر لو پھر بھی ٹھیک ہے اگر لا رئیب پر وقف کریں گے تو عبارت بن جائے گی زالی کر کتاب لا رئیب فی ہی حد مستفین یہ کتاب لا ریب ہے شک و شبہ سے بات ہے اس کتاب میں پرہیزداروں کے لیے ہدایت ہے اور اگر فی ہی پر وپت کریں گے تو معنی بنے گا ضالی کر کتاب لا رہی باقی ہی یہ کتاب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں خدل مستین یہ کتاب پرہیزداروں کے لیے سراپا ہدایت ہے معنی دونوں طرح سے سیکھ بڑھ ہے لا رہی پر وقف کریں فی ہی پر وقت کریں بالکل اسی طرح یہاں پر بھی معاملہ ہے سینا محرماتون علیہ <عَلَيْهِم> یہاں پر وقف کریں تو مانا بنے گا کہ بے وہ زمین ان پر حرام ہے ارب عین آف خانہ تین یسی چالیس سال تک وہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے اور اگر ارب عینا خانہ پہ کریں تو مانا بنے گا کہ یہ زمین چالیس سال تک ان پر حرام ہے یہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے مانا دونوں کا ہی درست بنتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق آتا ہے ماننے میں ہے دونوں ہی مانے درست ان میں میں یہ جو اشتہا سین چیزیں ہوتی ہیں ان کو ملا کے مانا اثر کیا جاتا ہے یعنی چالیس برس تک یہ زمین ان پر حرام ہے اور اتنے عرصے تک یہ زمین میں سر مارتے کبھی ادھر کبھی ادھر پھیرتے رہیں گے کوئی ٹکانا ان کو نہیں ملے گا یہ سزا ہے ان کی تو بہرحال ہوا اسی تھا اللہ سبحانہ ہوا تو نے جو ان پر زمین کو حرام قرار دے دیا تھا تو اب اس جس زمین میں یہ بھٹکتے پھر رہے تھے اس کو اردے تین بھی کہتے ہیں تیل کہ تیس سال تک اس زمین میں یہ دیا میں بھٹکتے رہے اس کا نام ان کے اس بھٹکنے کی وجہ سے صحرائے تین ارضِ تی پڑ گیا یہاں پہلے ہاروط علیہ السلام کا انتقال ہوا پھر موسا علیہ سلاۃ السلام بھی وفات پا آ گئے بعد میں کسی وقت بنی اسرائیل ارضِ مقدس میں داخل ہوئے تو اب یہ موسا علیہ سلاۃسلام کا اور ان کی قوم کا یہ واقعہ سنایا ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس میں اصل مقصود اہل کتاب ہے کہ قرآن میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قصے کو نازل کر کے اور خبردار کس کو کیا ہے اہل کتاب کو کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار نہیں کرو گے جس طرح تم نے موسی علیہ السلام کے ساتھ کیا تو یہ نعمت اوروں کو نصیب ہوگی اور پھر اس پر اگلا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دیا بیر کا ویر والا کہ حسل نہ کرو حسل کرنے والا مردود ہوتا ہے وہ انشاءاللہ شاء آگے پڑھیں گے کل کہ وہ کیا ان کا انجام نکلا حسل کرنے والوں کا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک انداز اور طریقہ کار ہے کہ بات سمجھانی ہوتی ہے تو اور اسے سنا کے ان کو بات سمجھا دی جاتی ہے فارسی کا ایک شاعر ہے کہتا ہے خوش تر عام باشد کے سر دل بار گفتا دیگر دی یہ بات کتنی ہی اچھی ہے کہ دل بھر کا راگ کسی اور کی کہانی میں سنا دیا جائے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی حقیقت میں یہی ہے مباری مباری کہ یہ جو وشر چین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے تو ان کو سنایا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ تم جس دیکھ لو یوسف علیہ السلام کو نکالنے والوں کا کیا انجام اور حال ہوا تھا اکثر کرنے والوں کا تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تو ویسے ہی ہوا بالآخر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و کامرانی ادا کی اور سلطرت ادا کر دی اور یہ سارے بیچارے مجرم کر کے کھڑے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نے کہہ دیا تصریب آئی تم جاؤ جاؤ عام تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تو اللہ کا ایک اسلوب اور طریقہ کار ہے سمجھانے کے لیے دوسرے کا قصہ ہمارے یہاں پنجابی میں بھی مثال ہے نا یاد ہے کسی کو ہاں آخنا تین سمجھونا